مولا نشاہی محمد یس ہے مدینہ یشاب ہے مدینہ یسو ہے مدینہ مدینہ یسو ہے مدینہ مدینہ مبارک یا میں مدینہ بالک تجھے پیام مدیناک سگو رے مدینہ یعنی قیام مدینہ بالک تجھے یہ پیام مدینہ مبارک تجھے یہ پیام مدینہ پتا جان کیا جانو گی نئے عالم پتا کیا جانو گی نئے عالم تیرا کیک ہے پشترا میں مدینہ تیرا کیک ہے پشترا میں مدینہ بلا کیا گی عالم بلا کیا گی عالم تیرا میں مدینہ تیرا کہ میں مدینہ ہی تو ہے مدینہ چیز میں مدینہ مل تمہیں پیا میں مدینہ مدینہ کی کلیا میں ہر ایک پتم پر ندینے کی کلیا مدینہ متے نظر پتم پر روم کے نگر ایک ردی نظر ایک رام ندی ندی نام مین نام مدینہ ندی نام ددین بڑا لو لا ہے نام مدینہ بڑا نام مدینہ مدینہ کرتا ہے نام مدینہ. نگاہوں میں سلطانیت بیچ ہوگی نگاہوں میں سلطانیت بیچ ہوگی جو پائے کا دل میں مدینہ چھ پائے دل میں پیا میں مدینہ نگاہوں میں سلطانیت ہوگی نگاہوں میں سلطانیت ہوگی چھ پائے دل میں قیامِ مدینہ چھپا رے قدل میں قیام مدینہ چھپا رے قدل میں قیام مدینہ سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں تم کا ہو سکون جہاں تم کہاںتے ہو سکون جہاں ہے نظام مدینہ سکون جہان ہے نظام مدینہ سکون جہاں تم کہاں سے ہو سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں ہے میزام مدینہ سکون جہاں ہے میزام مدینہ یسو ہے مدینہ شام میں مدینہ مبارک تجھے یہ پیا میں مدینہ مبارک تجھے یہ بیا میں مدینہ آپ کرو جانا دے آزاد اختر ہمیں ہم جہاں سے او آزاد سر ہم جائے دل سے غلامی مدینہ جو جائے دل سے غلامی مدینہ او آزاد تر گمے تو جہاں سے او آزاد ترغ میں تو جہاں تھے جو ہو جائے بلاوے مدینہ جو مدینہ آگاد سر ممی دو جہاں سے پواد سر ممی تو جہاں سے جو جائے دل سے اولا مدینہ جو جائے دل سے اولا مدینہ, مدینہ, مدینہ, مدینہ, مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا لو کتا ہے نام مدینہ گڑالو نام شا میں منی مال کی ابو کا جس شخص کا نیند کے سبب رات کا وظیفہ اور معمول ادا نہ ہو سکا اور اس نے فجر اور زہر کے درمیان اس کو پورا کر لیا تو اس کو کئی دبا ملے گا جیسے کہ اس نے راتھی میں وہ معمول پورا کیا حضرت <سؤال> اللہ تعالی عنہ کی نماز تحجد شیطان نے آپ کے پاؤں دبا کر کرا دی یعنی نیند گہری ساری ہو گئی آپ نے دن میں تحجد کی فضا ادا کی مسلم شریف نے حدیث مروی ہے کہ من نام عن منامہ او عن میں ہوں جس شخص کا نیند کے سبب رات کا وظیفہ اور معمول ادا نہ ہو سکا اور اس نے بجر اور زہر کے درمیان اس کو پورا کر لیا کتب لہو کا ان نما فرا اہو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جیسے کہ اس نے رات ہی میں وہ معمول پورا کیا حاصل حکایت یہ ہے کہ حضرت مواد رضی اللہ تعالیٰ انہوں دن میں بعض نماز معمولات شرط پورا کر کے بہت روئے اور اب تعالیٰ سے ندامت کے ساتھ استغفار کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ندامت کے ان آسموں کو جو ایک روایت کے مطابق شہیدوں کے خون کے برابر میدانِ میں میں تولے جائیں گے قبول فرما کر ان کے درجے کو بہت بلند فرما دیا کی آپ کو آپ کے درجے سے کمتر کرنے کی کوشش کی تھی لیکن آپ کا مقام پہلے سے بھی بلند دیکھ کر حسن سے جل گیا دوسری شک میں تحجد کے لیے بیدار کر دیا ادب نے دریافت کیا کہ شخص کون ہے کہا میں آپ کو تحجد کے لیے اٹھا رہا ہوں آپ اٹھ کر یہ نیک کام کر لیں لیکن مجھے نہ معلوم کریں کہ میں کون ہوں میرا نام بہت بدنام ہے کہ نہیں بتانا پڑے گا کہا حضور مجھے اڈلی سے کہتے ہیں فرمایا تیرا کام تو برائی کرانا ہے یہ نیک کام آج کیسے کر لیا کہا حضور ہزاروں سال عبادت گزار رہا ہوں قرآن عادت کبھی وقت کراتی ہے فرمایا کہ سچ سچ بتا ہے اڈلی تیرا مگر مجھ پر نہ چل سکے گا کہا حضور رات آپ کی تہج ادا کرا دی تھی آپ کی گریا اداری اور توبہ نے آپ کو پہلے سے بھی زیادہ اللہ کا مقرب بنا دیا پھر آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ مجھ جیسا بنی آدم کا خاطر اس کو کہاں برداشت کر سکتا ہے آج سوچا کہ آپ کو ताकि आप जिस تاکہ آپ جس कर سے थे کر رہے تھے اسی پر قائم رہے آپ نے جس مقام اطلاع سے توغڑ کی اس نے تو آپ کو سلوک میں اور تیز گام بنا دیا اور میری تدبیر معخوص نے میرے جگر میں غم کی آگ رکھی جب مومن اللہ کے راستے میں ترقی کرتا ہے تو شیطان فون غم ہوتا ہے حسد سے جل جاتا ہے سر پر مٹی اور کھاد ڈالتا ہے اپنے توبہ کا مقام بتلانے کے لیے بتایا یہ توبہ ہے توبہ کو معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے توبہ ایسی چیز ہے کہ جو بڑے بڑے عبادت گزاروں کو پیچھے چھوڑ دے اور کہاں سے کہاں اس کا مقام پہنچ جائے اللہ ہم کہاں سے کہاں مقرب ہو جائے اللہ البرک محمد احبا ترجمہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرے گا فرماتے کی تشریح میں حضرت عبداللہ بن نصود رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا کہ جو آدمی کسی قوم سے محبت رکھے یعنی علماء صلی اللہ سے محبت رکھتا ہے ولم يلحق اور ان کے اعمال نافلہ اور ریاضات صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیقین شہدا دین محبت کی برکت سے محب کا حشد اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا اور اسی کا رفیق ہوگا جیسا کہ ہفتارہ شانو کا احساس ہے کہ جو اللہ اور رسول کا مکی ہوگا وہ انہیں منعمال انہیں منعمال انبیاء اور, اور شہدا اور صالحین کے ساتھ ہوگا وہ انہیں منام عالین انبیاء اور صدیقین اور جوہدہ اور صالحین کے ساتھ ہوگا ایک اشکار اور اس کا جواب محبت کی کرامت سے محبوب کی محیط کی تعریف میں ملاج قاری نے جو آیت پیش کی ہے اس میں تو اطاعت کی قید ہے محبت کا لفظ ہی نہیں محبت کا لفظی نہیں جواب یہ ہے کہ اطاعت محبت کا خاطفہ کے لیے لازم ہے پس اس آیت میں ملزوم کی تعبیر لازم سے کی گئی ہے جو کن بلاغت میں علاقہ مرسل کہلاتا ہے اور اصطلاح میں اس کو قسمیت الملوم بیس میں لازم کہتے ہیں چنانچہ قالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اومن علامت محبت خاضفہ امر امر محبوبی نہیںلا مرادی دو اشعار ہیں کہ محبت کے لیے ترجمہ محبت صادقہ کی علامت یہ ہے کہ محبوب کے حکم کو بجا لائے اور نہیں یعنی منع کی ہوئی باتوں سے رک جائے اور غیر محبوب کو کبھی ترجیح نہ دے جیسا کہ رادیہ ادبیہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالی کی نافرمانی کرتا ہے اور محبت کی ظاہر کرتا ہے یہ عجیب بات ہے اگر تیری محبت صادق ہوتی تو اطلاع محبوب کی ضرور کرتا کیونکہ ہر محب اپنے محبوب کی اطلاع کرتا ہے محبت اور اطاعت پر معیت موضوع یعنی وعدہ کی گئی معیت کی تفصیلی تحقیق تباثر اور احادیث کی روشنی میں فرمایا کہ کیا محبت اور معیت سے یہ مراد ہے کہ جنت میں سب ایک ہی درجے میں جمع ہوں گے اور فادل اور مفزول میں فرق نہ رہے گا قاری کی تحقیق جب اباب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں کس طرح کو دیکھیں گے تو یہ آیت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ازفلن خیز تہوم کی ریام رہا اعلیٰ جنت کے لوگ ازفل والوں کے پاس نزول فرما دیں گے اور جنت کے باغوں میں جمع ہوا کریں گے ولمبا جہت کا ولمجامل کا تختی اختلاف حسن معامل عالم اور ہر شخص نعیت ارشخ کی معیت اپنے بزرگوں کے ساتھ ازب اختلاف حسن معاملہ مختلف ہوگی حضرت حکیم الحمد خانوی کی تحفیش حضرت خان بیان و قرآن میں اس نیت کی تفسیر کرتے ہوئے رقم تراز ہیں کہ صاف ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ یہ اشخاص ان حضرات کے درجے میں چلے جائیں گے کیونکہ یہی کے خلاف ہے ان دراجات اللہ بلکہ مطلب یہ ہے کہ اپنے درجۂ قاطلہ سے ان کے درجۂ عالیہ میں پہنچ کر ان کی زیارت سے اور اس درجے کی برکات سے مشرف ہوا کریں گے اللہ آلوسی کی ترجیح حضرت عبداللہ بن اباف تجی اللہ مجھ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کی ضروریات کو بشرط ایمان ان کے درجات میں جنت میں جمع فرما دیں گے اگرچہ وہ اعمال میں کم ہوں گے تاکہ وہ اپنی آنکھیں اپنی ضروریات سے ٹھنڈی کرے اور احاط سے مراد متصل سکونت ہے کہ محض ان سے ملاقات اور زیارت کی اجازت اللہ تعالیٰ ایسا ہی کر دے محبت پر تمر معیت کے مطابق علامہ آلوسی کی تحتیج علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ سب سے رول معنی میں فرماتے ہیں کہ نوعیت سے یہ مراد نہیں کہ سب ایک جبے میں ہوں گے بلکہ اعلیٰ منزل والے اسفل میں آ سکیں گے اور اسفل والے اعلیٰ منزل میں جا سکیں گے اور ایک دوسرے کو یہ احساس نہ ہو سکے گا کہ ہم سے اعلیٰ والے زیادہ عیش میں ہیں تاکہ ان کے دل میں حسرت کا صدمہ نہ ہو اور اعلیٰ والے احساس نہ کر سکیں گے آدنا والے ہم سے کم اور بے قدر ہیں تاکہ اپنے متعارف کے کم عیش میں ہونے سے صدمہ نہ ہوت پر جس آیت کی تفسیر ہو رہی ہے اس کے بارے میں ایک روایت الزامہ آلوچی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں عشر حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ جان سے زیادہ محبوب ہیں اور اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہے وہ کا اصل ہوں اور میں گھر میں جب جاتا ہوں اور آپ کو یاد کرتا ہوں تو صبر نہیں ہوتا یہاں تک ہو کر آپ کا لیکن آخرت میں آپ عالد درجے میں ساتھ ہوں گے تو ہم اپنی ادنا جنت میں آپ کو کیسے پائیں گے اور کیسے دیکھیں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے یہاں تک کہ عزد جبرائیل علیہ السلام اس آیت کو لے کر نازل ہوئے اللہ و رسول الاخر. امام فقور راضی کی تحٹی اس معیت کے متعلق امام ففور الدین راضی رحمت اللہ تحریر فرماتے ہیں خلاصہ ترجمہ معیت سے مراد ایک گرجے میں جمع ہو جانا نہیں کیونکہ اس سے پاجل اور مسول میں مساوات اور برابری لازم آتی ہے جو جائز نہیں پس معیت سے مراد یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے ایک دوسرے کی ملاقات اور ہر وقت ممکن ہو سکے گا اللہ ابن قطیر علیمہ علامہ ابن قطیر دمشقی اپنی تفسیر ابن قطیر میں مزوبہ آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے لکھتے ہیں برہمتی <وَسْتَوحِیتَ> نعمت نعمت ہدا یہ نعمت اعمال کے بدلے میں نہ ملے گی وہ عالیم ہے کہ کون اس ہدایت اور توفیق کا مستحق ہے اللہ عز اللہ محمود نصفی صاحب تفسیر خالم اس نعیت کے بارے میں صاحب نے روایت لکھی ہے کہ نصر رضی اللہ نے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کا بارے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ قیامت کی کیا تیاری کی ہے عرض کیا کہ کچھ تیاری نہیں کی الا انی محب اللہ بسولہ مگر میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعالیٰ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم احبتہ ایسی خوشی ہم لوگوں کو کبھی نہیں ہوئی جیسا کہ ارشاد سے ہوئی اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں اب جو عمل بھی امید ہے کہ میں ان سب حضرات کے ساتھ ہوں گا یہ سبب ان کی محبت کے ببب ان کی محبت کے اگر اگرچہ ہمارے اعمال درجے کے نہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو درجہ اعلیٰ جنت کا نصیب فرمائے اپنی محبت ایسی کامل نصیب فرمائے اور جن جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت ہمیں عطا فرما دی اور ان اعبال کی محبت بھی ہمیں عطا فرما دی جن سے اللہ کا قرب عظیم مل جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو انتہائی اعلیٰ درجہ عطا فرمائے ولاقیت کی انتہا عطا فرما دینا اور ہمارا ہمیں اپنے بزرگوں کا ساتھ کیا میں اور جن میں نصیب کرنا تھا بلو کرم سے ویب خرابی ہو گئی جس جس خرابی ہے دور ہو گئے ٹھیک ہو گئے اچھا ٹھیک ہو گیا الحمد للہ سیدنا مولانا سیدنا مولانا معنی سرو کا گیا پرسن ப في من آ دجال வ தيا حவி ப فرِ الله راஜ من لا ா த ي பும் என் كلّத ب ரை مر اللله رازي من الذي لا إلى த ப என் پ த لا اله الا الله سبحانك انت من نسورين لا اله الا انت سبحانك انت من لا اله الا انت سبحانك من نسورين اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والخير والنيه والحد ان تقاضى كل شيء قد اللهم طهر قلبي من الريا و من الريا اللہ اللہ اللہ دینا مسنا اللہ تمام ولا فرا دلا ولا ل لاس مبل ملایامپنا ملا یا مسبر جمداد بلاکیت میلا پلک دمواز دملیہ فلو پشکرانیہ اللہ حکبک اللہ اللہ کا اللہم انا نسألوک من حیر ما سألوک نبیوک و محمد صلی الله علیہ وسلم و نعوذ بک من شرم تعالی محمد صلی الله علیہ وسلم و انتا المستعال و ولا حول ولا قوة ادا دلالی عزب العرم اللہم ارحمنا و حم امد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم احينا وارضي امه الدعوه صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم وفقنا وفق امتي محمد صلى الله تعالى الله تعالى ناصر محمد صلى الله تعالى الله تعالى عليه كل خير لكل مسلم ومسلم اللهم كل خير اللهم صل اللهم كل مستك اللهم تقبل منا بما في سيد المرسلين وقوم سيد المرسلين شاهر المؤمنين حاكم المؤمنين رحمه للعالمين صلى الله تعالى عليه وسلم نصلي الله تعالى على خير خلق قد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين يا رب العالمين آمين يا